کیا آپ میسو کی بتا سکتا ہے مغرب کے اول وقت میں کس کا اختلاف تھا کہ مغرب کے وقت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جی کسی کا کوئی اختلاف تھا اگر تھا تو کیا ہاں اس کا مہتو دے رہی ہوں مغرب کا امل وقت کیا ہے اس میں دو مذاہب ایک ہے عطا بن نبی رواح ہیں، بابر مربع ہیں، ٹھیک ہے, ہے تاؤسان ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت کا جو آغاز ہے وہ طلوع نجوم سے طلوع غروب آفتاب کے بعد جب ستارے کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اس وقت سے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جمہور شواف مرغیا تمام سب ہوتا ہیں کہ مغرب کی نماز کا اول وقت کیا ہے تو غروب یہاں سے مغرب کے نماز ہے نماز کی ہے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ان حقاف کی دلیل کلکتہ میں نبی رباح اور دیگر حضرات کی دہلی ہے حدیث اللہ اللہ نے صلی علیہ وسلم ایک مقام پر ہمیں نماز پڑھائی افر کی نماز اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ نماز تریتوں پر بھی فرض کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اس کی نماز کا خیال نہیں رکھا لیا تھا تم اس کی حفاظت کرنا اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں اصل جو کردار کا وجہ کیا ہے اس نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حقا یتوشاہ یہاں تک شاہد ہو جائے مراد ہو جائے ٹھیک ہے اگلی والی روایت کر دی ہے اس کا جواب بھی ہوگا اس روایت کے تیسرے جوابات میں اگلی جو تفصیلی روایت ہے اسی پر کلام نہیں کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے ٹھیک ہے جی نبی رباح کا اس دن کی منوع یہ مغرب کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے جب ستارے کیا ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. وہاں سے مغرب کا وقت کیا ہوگا شروع ہوگا جبکہ جمہور کا مقصد کیا ہے؟ افتاد کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ مغرب کی نماز مبتدائی ہوگا دیکھیں حضرات کی روایت رواح، مستدل روایتیں پینہ کے اعثار اولی کلھا انه قد صلى عند غروب الشمس قسم تو اس کا جو پہلا وقت ہے وہ تو کئی روایات میں یہ ذکر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے غروب الشمس پر لیکن مقذہ ہذا قوم الى خلاف ذالک قوم اس کے خلاف بھی یہی ہے قالوا اول وقت المغرب حين يطلع النجم لفسارۃ لو ہوں گے بحث جو خلاف کا مما قال حدثنا فاضل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال اخبرني الليث الليث بن سعد نے آنکھے قطر یعنی کے ساتھ یا نیندھا کے ساتھ دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بلا کرے نخمص، نخمص اور مخمص دونوں طرف نیم کے فتحہ کے ساتھ اور اس کے قصرہ کے ساتھ. تو ہے مقام پر نماز اثر پڑائی سلادت عالم کو نماز پیش کی گئی کی گئی پیش کی گئی پہلی امتوں پر تم سے من اس نماز کو ضائع کیا اس کی حفاظت کرے گا خیال رکھے گا اس کا تو روایت ہے اور اس روایت میں صحیح جملہ آ رہا ولا کے اس وقت تک کوئی نماز نہیں جب تک کہ کیا نہ ہو جائے شاہد کلو نہ ہو جائے شاہد شاید قال قال حدثنا بن قال حدثنا عن، حدثنا عبی عن عبی قال یزید بن حبیب. عن عن عن ذکر غیر لم نہیں کرا نہیں کیا لیکن اس میں اس کا کچھ اضافہ بھی کیا نقل کر رہے, ہیں کون؟ لیت بن نقل کر رہے ہیں خیر سے ان کی جو روایت ہے اس میں سا... سا... سا... اضافہ بھی ہے کہ وہ شاہد و نظم و شاہدو وضاحت کر دی کہ اب اس کا جواب ہے دیگر ہمارے نزدیک مغرب کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے نہ کہ مغرب کے بعد ہوتے ہیں عام طور پر ایسا نہیں بلکہ غروب سے ہی اب کیا ہے اب کئی طریقے سے اس کا جواب دیا گیا ہے ایک تو ہے کہ و آخر و لے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اشار فرمایا ہے اس میں جو اشاہد ہے شاہد کا مراد کیا ہو رات ہو یہاں تک کہ کیا ہو جائے شاہد شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے بتانے والا خبر دینے والا یعنی رات آنے کی جو خبر دینے والا یعنی مراد کیا ہونے ہو؟ کی جو خبر دیتے ہیں وہ کیا دیتے رات دے دی جائے تو اس پر جو رات آنے کی خبر دیتا ہے وہ کیا سورج کا عرو ہونا یہ کیا ہے رات کے آنے کی خبر دیتے ہیں ہاں لہٰذا شاہد سے مراد کیا ہے نمبر ایک رات ٹھیک ہے جی تو نمبر ایک رات مراد سے دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے دو سندوں کے ساتھ آ رہی ہے ایک سند میں ہے لیز بن سعد لئی بن سا اور دوسرے میں ہے یزید بن عبی حبی دونوں کے دونوں سیکا ہے راوی دونوں کے دونوں سے سیک ہیں لیکن ان میں سے جو لیز بن سا پہلے والے لیز بن سا وہ کیا ہے زیادہ شکا ہے اس کو کی دی جاتی ہے سکا میں بھی زیادہ جو شکر آوی ہوتا ہے مضبوط روی اب اگر جو زیادہ شکر آوی ہو اس کی روایت مخالفت کرے شکر آوی ہے تو تو پھر روایت مقبول ہوتی ہے لیکن جو عام شکر آوی ہو صرف وہ اگر مخالفت کرے اپنے سے زیادہ شکر آوی کی جو اس کے درجے میں بڑھ کر ہو تو پھر اس کی وضاحت یا اس کی روایت کیا ہوتی ہے مردود چلاتی ہے وہ مقبول نہیں چلاتی بات آئی ہے سمجھ میں کہ نہیں یعنی دو روایتوں کا اگر تقابل آ جائے دو روایتوں کا اور اس کے دو راوی مختلف ہوں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا راوی زیادہ سکا ہے جو راوی زیادہ سکا ہوگا اس کی روایت کیا ہوگی مقبول ٹھیک ہے تو دوسرا جو کم سکا ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی لہٰذا یہاں پر جو لیس بن سعد ہیں یہ زیادہ فرقہ ہے بہ نسبت حبیب کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی صنعت کے ساتھ سب سے پہلے خیر نعیم سے جو نقل ہو رہی ہے ایک سنعت میں بن ہے اور دوسری میں کیا ہے یزید بن ابھی حبیب بھی بھی کیا کم چاہتا ہے اور وہ زیادہ چکا ہے زیادہ ان کی روایت معتبر ہوگی اور اس روایت میں شاہد وجم شاہد وجم ٹھیک ہے ہے؟ آبر خود آ رہا ہے کسی کے اندر اس پر یہ جو اضافہ کیا گیا اس روایت میں یہ اضافہ لگتا ہے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا آئی بار سمجھ چلو جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لہذا جب یہ بات ثابت نہ ہوئی کہ پر مغرب کا وقت شروع ہوگا تو کیا ثابت رہا اپنی جگہ پر کہ غروب شمس ہی کیا ہوگا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا باقی اس کے بعد کے جو آثار ہیں سارے کے سارے اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کیا ہے سورج مغرب کا پہلا وقت کون سا ہے غروب شمس کا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن میں بھی اور سانی دن میں بھی مغرب کی نماز ہے غروب شمس پر دیکھیں ذرا فَقَتَوَالَتِ الآثارُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارَت الشمس بالحجاب إِذَا شُورُج كيا ہو گیا قاعدہ الشمس جب چھپ گیا بالحجاب یعنی قرضی میں تو کیا مطلب سورج غروب ہو گیا فإِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا فَارُوقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ نَيَّاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَامِ قَامَ عَلَتَ عَنْ أَبِي عَبِيْدَةَ فَرَأَتْ ثَنَا صحاب میں سے دو صحابہ کے بارے میں ان کے بارے میں جا کر یہ کہا کہ یہ دو صحابہ ہیں جو کبھی بھی خیر کو نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ سے خیر کی ہی توقع ہوتی ہے یہ کیا ہیں خیر کو نہیں چھوڑتے یعنی خیر اور بڑھائی ان سے کبھی ضائع نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ سے خیر کی باتوں میں کبھی ان سے پتا ہی نہیں ہوتی ہمیشہ خیر کو حاصل کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کچھ فرق ہے ایک ان میں سے ایک ان میں سے تو ایسا ہے کہ اختار اور مغرب کی نماز میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اختار اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرتا ہے آپ بتائیں آپ کے اندر افسر ہے کیا کرتے ہیں دو صحابہ کے بارے میں اور دوسرے کون ہیں حضرت عبداللہ علیہ مسعود پوچھا کیسے جا رہا ہے امی عشر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک مغرب میں تاخیر کرتے ہیں اور ایک کیا کرتے ہیں مغرب میں جلدی کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ان میں سے کون بہت امی عائشہ نے پوچھا کہ مغرب کہ ہاں وہ ٹھیک ہے اس کہ آپ کرتے تھے مغرب میں مسروق کس پر اللہ عاشق پر داخل ہوئے ونیر ونیر محمد دو بندے صحابہ کرام میں سے قلعما الخیر کے دونوں, دونوں لا عن وہ کیا ہے خیر سے آ, کیا ہوتے لاخیر اللہ آپ کا پتا کرے ایسا نہیں ہوتا کہ خیر ان سے کیا ہو جائے رہ جائے بلکہ بڑھائی کو کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں دونوں کے دونوں لا یلو عنل خیر ہوتا ہی نہیں کرتے لا یا الخر بلہائی میں کوئی مغربہ بس مغرب میں جلدی کرتا ہے ظاہر جا ہو جائے مخر کرتا ہے یعنی ابا موسا اللہ وطرح. دوسری روایت ان ان اللہ اللہ قال بشیرنسودہ ابن ابن رضی اللہ عنہ مطلب جب سورج کیا ہوتا جب سورج غائب ہو جاتا تھا جب سورج غائب ہو جاتا تھا اور یہ قال حدثنا علي بن مازن قال حدثنا مفيبل بن ابي قال حدثنا يزيد بن ابي ادن عن سلمہ بن الاقوار قال قال رسول الله المغرب ما رسول ایسے ہی مروی ہے کہ ان سے بھی رہے ہیں اب رہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور آپ کے افعال آپ کے کردار اور آپ نے جو گورنروں کو جو احکام بھیجے تھے اس میں بھی آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشارہ فرمایا وہ بھی آپ جی آپ کے لیے وائس کلیئر جی. ہے کہ اس نماز کو پڑھو یعنی مغرب کو مسکرتن جب کے راستے گلیاں کیا ہوں؟ خوب روشن ہو مغرب کی نماز کو اس وقت پڑھو جب گلیاں کیا ہوں روشن ہوں کیا مطلب یعنی جلدی پڑھو کیا کرو جلدی پڑھو ابھی کالحدنا شعبہ جی وبه قال حدثنا محمد بن حزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن إمران فذكر فهو في سنده وبه قال حدثنا ابن حفيد داود قال حدثنا أبو, أبو عمر الحواضي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى أشر رضي الله تعالى عنه أن, أن صل المغرب حين تغرب الشمس مغرب کی نماز تب پڑھو جب کیا ہو جائے سورج کیا ہو جائے فروب ہو جائے عم احل یہ احل جابیہ جابیہ شام کے اندر ایک علاقہ ہے ان لوگوں کی طرف جتمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا با قبلہ انتبد کہ تم ستاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے, پہلے مغرب کا پڑھو یہ صاف سراہد ہے کہ اس کے خلاف، پڑھو ابھی ربی عمر عمر اللہ عبداللہ جہاں کبھی بھی مطلقہ ا جائے تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں یاد رکھیے گا کہ صحابی صلاه المغرب کے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی قاما صاحب ورتلونا الشمسہ آپ کے ساتھ ہی ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے فقال ما تنظرون پوچھا تم کیا دیکھتے ہو قال ننظر غابت الشمس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا سورج غائب ہوا یا نہیں فقال عبداللہ رضی اللہ عنہ مسعود نے کہا ھذا والله اے اللہ کی قسم اللھ لا الہ الا ھو نہیں کوئی مگر اللہ وقت ھذی یہی وقت ہے اس نماز کا یہی وقت ہے اس نماز کا یعنی مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید ابھی مغرب ہوئی نہیں ثم تم مقرر مسود نے دلیل میں استدلال میں یہ آیت پڑی حکیم صلاح تعلی دلو کی اللیل شمس اللہ دلو کی شمس کو کہتے ہیں ای غروب شمس. رس کے لیل کیا چلاتا ہے جب تاریخی چھا جاتی ہے رات کا تاریخ ہو جانا کہ رس کے لیل ہے تم نماز پڑھو دلو کی شمس اللہ رس کے لیل تک انہوں نے مغرب کی طرف اشارہ کیا, یہ کیا ہے یعنی رات کی تاریخی ہے دلو کے شمس محمار کالا نام اچھا پوچھا گیا حد اثمارت ایسے ہی او مارا نے بھی کیا آپ کا بیان کیا ہے یہ سوال سے ہے تو کالا العام انہوں نے ایسے ہی بیان کیا کہا کہ ہاں نماز کا وقت ہے ابھی کال مسرو ابھی جو گھڑی ہے یہ اس نماز کا وقت کی شمس کیا ہے؟ شمس کیا ہے؟ جب وہ غائب ہوتا ہے جب رات کیا ہو جائے تاریخ ہو جائے بس سلا تو دلو کی شمس مراد کبھی سورج کا ڈھلنا بھی مراد ہوتا جیسے قرآن مجید ال نے مجھ سے کہا متا ر یعی رات رس کیا ہے قال غربت الشمس پھر خود ہی کہا پھر خود ہی فرمانے لگے غربت الشمس صرف شروع کیا ہو جائے غروب ہو جائے مغرب فی اس کے پیچھے تم کیا کرو یعنی جلدی کرو اس کے پیچھے مغرب کی سم محضر احضر کا معنی ہوتے ہیں جلدی کرنے کے آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے حوالے سے کہ ایک ہوتی ہے حضر ایک ہوتے ہیں مشق مشقی نے ترتیب سے اور ایک حضرہ جلدی جلدی پڑھنا سفہ حضر کا معنی جلدی کہ جلدی کرو اس کے پیچھے مغرب اسرہ جلدی کرو کیا ہے اس کے پیچھے ابھی کالا حدن ابن ابھی بادہ یہ ایک روایت ہے حیرت عثمان غنی حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں پہلے مغرب کی نماز پڑھتے پہلے مغرب کی نماز پڑھتے جب جب دیکھتے رات کی سیاح کی طرف اس کے بعد افطار کرتے اس کے بعد کیا کرتے افطار کرتے یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے افطار جو ہوتا ہے وہ تو کس سے ہے نماز سے پہلے ہے غروب وقت افطار ہے اس کے بعد پھر نماز ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی سے یہ کیسے مر ہے کہ وہ پہلے نماز پہلے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں افطار کرتے تھے تو اس کے کئی سارے جوابات یہ ہیں ایک تو یہ کہ بیان جواز کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے کوئی پہلے نماز پڑھ لے اور بعد میں کیا کر لے افطار کر لے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے اور یہی صحیح تعویل ہے کہ انہوں نے ایسا اس یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے افطار بھی بعد میں کیا بلکہ صرف اور صرف افطار ایک ہلکا سا افطار جس کو کہتے ہیں ایک کھجور کا دانا کھا لینا وہ نماز سے پہلے کیا باقی کھانا وغیرہ جو باقاعدہ تو عام ہے وہ نماز کے بات کیا یہ مراد اس سے اذا ابصرا الى الليل الى الليل الاسود ثم اب ان تمام حدیث کو دیکھتے ہوئے کیا نتیجہ نکالتے ہیں فهاولاء اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يختلفوا في ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے مغرب کا اول وقت کون سا ہے جب سورج غروب ہو جائے فہذا هو النظر ايضا نظر کا تقاضا بھی یہی ہے اب عقلی دک... دک... دک... دلیل ذکر کر رہے ہیں صرف ایک لائن کے اندر اقلی دلیل کیا ہے دیکھیں دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے صبح صادق سے صبح صادق سے دن کا آغاز ہوتا ہے نا تو رات کا آغاز کب ہوتا ہے غروب شم سے رات کا آغاز ہوتا ہے تو اقلی دلیل اس طور پر ہے کہ جب صبح صادق سے دن کا آغاز ہوتا ہے تو سب کے سب ات... کا اتفاق ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نماز نماز فجر پڑھنا کیا ہے جائز ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو ایسے ہی جو انتہائی نہار ہے جن کی جو انتہائی نقطہ ہے وہ کیا ہے غروب شمس رات کا ابتدائی نقطہ ہے وہ غروبی شمس ہے تو اس کا تقاضی بھی کہ اس کے تقاضہ بیاد کیا ہو جانی چاہیے نماز پڑھنی جائز ہونی چاہیے ظہوری نجوم کا انتظار نہیں ہونا چاہیے جیانا قدر ہے وقت سلاتے <سُبھے> صبح اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو دخول نہار کا وقت ہے وہ وقت الصلاۃ صبح ہے وہ صبح کی نماز کا وقت ہے مغرب ایسے ہیل جو ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے مغرب کی نماز کا وقت ہونا چاہیے وہ وقول یہ تھا مغرب کا اول وقت اور تمام دلائل وقت في خروج وقت المغرب مغرب کا آخری وقت کیا ہے کہ ان پھر زندگی رہی اللہ تعالیٰ و سر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ